پگڑی پر دکان اور مکان خریدنا کیسا ہے اب تک جو اس پر علماء کی تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ پگڑی دینا اور پگڑی دینا یہ دونوں ناجائز ہیں